وحور اور خوبصورت کشادہ آنکھوں والی خورے بھی ان کی رفاقت میں ہوں گی جیسے محفوظ چھپائے ہوئے موتی ہوں جزاءً بما كانوا جزاءً بما كانوا یہ ان نیک اعمال کی جزا ہوگی جو وہ کرتے رہے تھے اس میں نہ کوئی بہود کی سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات مگر ایک ہی بات کہ یہ سلام والے ہر طرف سے سلام ہی سلام سنیں گے وَأَصْحَابُ بے خار بیریوں میں اور تہ تہ کیلوں میں اور لمبے لمبے پھیلے ہوئے سایوں میں ومان اور بہتے چھلکتے پانیوں میں اور بکثرت پھلوں اور میووں میں لطف اندوز ہوں گے جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان کے کھانے کی ممانعت ہوگی اور وہ اونچے پرشکو فرشوں پر قیام پذیر ہوں گے